امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نهج البلاغه کے خطبہ نمبر 136 میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے اس خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام نے آنے والے فتنوں اور ہنگاموں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ خواہشوں کو ہدایت کی طرف موڑ دے گا جبکہ لوگوں نے ہدایت کو خواہشوں کی طرف موڑ دیا ہوگا۔ اور وہ ان کی رائےوں کو قرآن کی طرف پھیر دے گا جبکہ انہوں نے قرآن کو تڑوڑ مڑوڑ کر قیاس اور رائے کے ڈھرے پر لگا لیا ہوگا اسی خدبے کا ایک جزو یہ بھی ہے اس دائی حق سے پہلے یہاں تک نوبت مہنچے گی کہ جنگ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی دانت نکالے ہوئے اور تھن بھرے ہوئے جن کا دودھ شیریوں خوشکوار معلوم ہوگا لیکن اس کا انجام تلف و ناگوار ہوگا ہاں کل اور یہ کل بہت نصدیق ہے کہ ایسی چیزوں کو لے کر آ جائے جنہیں ابھی تک تم نہیں پہچانتے حاکم والی جو اس جماعت میں سے نہیں ہوگا تمام حکمرانوں سے ان کی بد کی وجہ سے مواخذہ کرے گا اور زمین اس کے سامنے اپنے خزانے انڈیل دے گی اور اپنی کنجیاں بسہولت بس اس کے آگے ڈال دے گی چنانچہ وہ تمہیں دکھا دے گا کہ حق و عدالت کی روش کیا ہوتی ہے اور وہ دم توڑ چکنے والی کتاب سنت کو پھر سے زندہ کر دے گا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اسی خطبے کا ایک جزو یہ ہے اپنے اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گویا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ دائی باطل شام میں کھڑا ہوا للکار رہا ہے اور کوفے کے اطراف میں اپنے جھنڈے لہرا رہا ہے اور کاٹ کھانے والی اونٹنی کی طرح اس پر حملہ کرنے کے لیے جھکا ہوا ہے اور اس نے زمین پر سروں کا کا فرش بچھا دیا ہے ہے اور اور اس کھانے کے کھل چکا زمین میں اس کی پامالیاں بہت سخت ہو چکی ہیں وہ دور دور تک بڑھ جانے والا اور بڑے شبد مت سے حملہ کرنے والا ہے بخدا وہ تمہیں اطراف زمین میں بکھیر دے گا یہاں تک کہ تم میں سے کچھ ہی بچیں گے جیسے آنکھ میں سرما تم اسی طرح سیمگی کے عالم میں رہو گے یہاں تک کہ اربوں کی عقلیں اپنے ٹھکانوں پر آ جائیں تم مضبوط طریقوں روشن نشانیوں اور اسی قریب کے عہد پر جمے رہو کہ جس میں نبوت کے پائیدار آثار ہیں اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان اپنے قدم بقدم چلانے کے لیے راہیں آسان کرتا رہتا ہے